بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات وانزلنا ازلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو اززانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ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 تو دونوں میں سے ہر ایک کو سو در مارو اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہر رسنا آئے اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو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 اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لیتا اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو بأربعات شہداء فجلدوہم جلد دوهم 80 جلدتو ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولائك هم الفاسقون اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بدکردار ہیں إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن غفور ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی حالت سوار لے تو اللہ بھی بخشنے والا ہے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 والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مج پر اللہ کا غضب نازل ہو ولولا فضل الله عليكم ورحمه وان الله تواب حكيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما أصبتم فيه عذاب عظيم اور اگر دنیا اور اخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا ہوں کم و تکون بھی افواہ کم رئی سل کم بھی افواہ کم می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 وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُغْتَانٌ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شائع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں پروردگار تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بوتان ہے أَن لِمثلِهِ أَبداً إِن اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا بین اللہ لکھم اللہ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 رب تو مزک من کمن اہم ابد مزکن اہم ابدی زخی میش وو سمیون م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 اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُفْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جو لوگ پرہزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تحبت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لانت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا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 وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ بھی نکلی پہ بچا ان کو پن کری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 اللہ ان سے خبردار ہے وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او, أبنائهن أو, أبنائهن أو بعولتهن او اخوانهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اقرباتهن او نسائهم او نسائهم ما ملكت ايمانهم او التابعين اوت أو لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن سل ليعلم ما اوجولی من مین مینو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 اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤن کم و امرا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 تو ان بےچاروں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے مسلم خم و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 الزجاجتك انها كوكب دري ينقد من شجره مباركه ينقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضئ يكاد زيتها يضيء ولو لم نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله بریبلہم سل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 اور وہ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں تجار اللہ تنههم تجارۃ ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاۃ و اقام يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوۃ دینے سے نہ سودا گری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروغ وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں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 اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے او کیا بخری جی او شہ موجم سوقی مئجم سوقی سہ فما له من نور یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے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 ألَمْ تَرَ أن اللهَّهَا يُسَبِّحُ لَهُ مَ فيِي السَّمواتِ وَالْأَرضّ وَالطَّيرُ صَفَات كلُلُ قَدَ عَِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبحَ وَلَّهُ عَم بِمَا يَفعلونونَ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور بازو پھیلائے ہوئے پرندے بھی اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے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 بہت کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر ان کو تہ تہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے میں نکل کر برس رہا ہے اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹائے رکھتا ہے اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو کھیرا کر کے بینائی کو اچھ کے لیے جاتی ہے اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اہل بسارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے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 ما إن اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لقدمات مستفی ہمیں نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے اویولی بل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 بال والوں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شکم ہے یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے نہیں بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے انما كان قول اذا الى اللہ ليحكم بينهم ان پول وصول بہن ایلو ایلو سمی چل المفلحون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 فَإِن حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تم وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ اصول کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو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 لا يَستَخِْفَهُم فِي الأرضِكَ مَستَخْلَ فََّذينَ مِنْ قَبَلِجِم وَلَ يومَكِنًاَّ لَم بِينَهُم وَل يُومَكِنًاَّ لَهُم بينَهُمُ الذي أُتَبَالَهُم وَل يُبَدّلاَّهُم مِنْ بَعِ خَوْوفِهِم أَمَّ لَا وَمَنْ بَعْدَ ذَلِكَ هُمُ <الْفَاسِقُونَ> جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا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 دو زخ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یادین کم الدین مِن قَبْلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ فَلَا سَوْعَآتَ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ وَافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ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 ہرجولا ہر جو مری بار جولوم بوتی کم اوتی اب اوتی ام آمام کم اوتی آمام کم اوتی انالی کم او بوتی کوم او, بيوت خالاتكم أو, ما ملكتم أو ليس عليكم جناح ان مستی جميعا او سال فاذا دخلتم دہل بوئت على انفسكم کم من م دہیتم دل ہی متل بہین اللہ کم چلا کم تلو نہ تو اندھے پر کچھ گنا ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر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 تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ توفہ ہے اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبو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 اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اللہ الذین يتسللون منکم لوازا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 ہر چیز سے واقف ہے